سورۃ الروم مکی سورت ہے روم یعنی کہ روم کو کہا گیا جو ملک کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله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 اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ذکر یہاں پر رومیوں کے غلبے کا ہے ذرا سا ہم پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ کس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی جب اسلام کا ظہور ہوا اس وقت دنیا میں دو طاقتیں موجود تھیں دو سپر پاورز تھے ایک تھی کسرا کی سلطنت یعنی ایران اور ایک رومن امپائر تھی ایران کے رہنے والے آتش پرست تھے آگ کی پوجا کیا کرتے تھے اور اس حساب سے وہ مشرقین مکہ کے زیادہ قریب تھے وہ بھی شرک کیا کرتے تھے جب کہ رومنز یہ عیسائی تھے اہل کتاب تھے اللہ رسول کتابوں کے ماننے والے تھے اس لحاظ سے ان کی آئیڈیالوجی مسلمانوں کے آئیڈیالوجی سے قریب تر تھی ایرانیوں کے ساتھ مشرقین مکہ کے وفاداریاں رہا کرتی تھیں اور رومنس کے ساتھ مسلمانوں کی وفاداریاں رہا کرتی تھیں تو ایران اور روم ان میں آپس میں جھڑپیں اور جنگیں چلتی رہتی تھیں روم کا بادشاہ جو عیسائی اہل کتاب تھا جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ مسلمانوں کا رجحان اس کی طرف زیادہ تھا اور عقائد کی وابستگی کی وجہ سے مشرقین عرب کا رجحان ایرانیوں کی طرف زیادہ تھا چھ سو چودہ عیسوی میں ایران کا قبضہ بیت المقدس پر ہو گیا ایرانیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور رومیوں کو انہوں نے شکست دی دی جب رومنس کو شکست ہوئی تو یہ آیات نازل ہوئی جب یہ آیات نازل ہوئی اس میں پیشین گوئی کر دی گئی تھی کہ دس سال کے اندر اندر رومی غالب آ جائیں گے جب دور دور کوئی چانس نہیں نظر آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بالکل شکست خوردہ ہو چکے تھے رومنز نہ صرف یہ بتایا کہ رومن غالب آ جائیں گے بلکہ یہ بھی یہاں پر پیشنگوئی کی گئی کہ مومن بھی اس دن خوشیاں منا رہے ہوں گے بظاہر یہ ناممکن نظر آ رہا تھا مگر اللہ کی بات پوری ہوئی اور چھ سو سکس ٹوینٹی فور عیسوی میں رومی فوج ایران میں داخل ہو گئی یہی سال ہے جس میں کہ جنگیں بدر ہوئی اور مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی اس طرح قرآن کی دونوں پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہو گئی یالم ظاہر الحیات دنیا الاخرتهم غافلون لوگ دنیا کی زندگی کا بظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں بہت گہری آیت ہے کہ آخرت کو تو رہنے ہی دیں وہ تو بہت دور کی چیز ہے دنیا کی زندگی میں کس طرح خوش رہنا ہے یہ تو یہ بھی نہ جان پائے یہ تو دنیا کی خوشیاں بھی نہ سمیٹ سکے یہ تو صرف دنیا کی زندگی کو مقصد بنا کر جی رہے ہیں لیکن وہ دنیا کی زندگی بھی ان کو نہ ملی یہ دنیا کی سطحی طور پر بھی زندگی کو پا نہ سکے کہ اس میں سے ہی آرام اپنے لیے حاصل کر لیتے اسی سے اپنے لیے خوشیاں حاصل کر لیتے ظاہری حسن کی فکر میں لگے رہے اپنی ناک اپنے کان اپنی آنکھیں ہی ناپتے تولتے رہے اسی کی لمبائی چوڑائی دیکھتے رہے جبکہ فیکٹس اینڈ فگرس بتاتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو خوبصورت لوگ ہوں وہ بہت خوش بھی ہوں لیکن ظاہری زندگی میں بھی دھوکہ انہوں نے کھایا اس کو بھی سمیٹنے میں ناکام سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت خوبصورت ہوں گے تو ہم بہت خوش رہیں گے لیکن آپ دیکھ لیں خوبصورت لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں آپ ذرا پڑھ کے تو دیکھ لیجئے اس خوبصورتی نے ان کو خوش نہیں رکھا اسی طرح یہ سوچا کہ بہت پیسہ جمع کر لیں گے تو بہت خوش رہیں گے تو سامانے آسائش تو انہوں نے بہت جمع کر لیے گھروں کے اندر قالین بھی ہیں اور نرم گدیلی بھی ہیں اور ٹھنڈے ٹھنڈے مزے کے کمفرٹیبل گھر بھی ہیں سامانے آسائش تو ہے سامانے راحت تو ہے لیکن راحت نہیں ہے سکون نہیں ہے تو اس قدر ان کا نقصان اور خسران بتایا جا رہا ہے کہ نقلی زندگیاں گزارتے رہتے ہیں نقلی خوشیاں جمع کرتے رہتے ہیں اس دنیا کی زندگی کا بھی اصل ایسنس نہ پا سکے اصل حسن نہ پا سکے خوشی کے اسباب جمع کر لیے لیکن خوشی غائب قہ قہ بہت اونچے ہیں لیکن دل سکون سے اور خوشیوں سے خالی ہیں گھر بہت بڑے بڑے ہیں لیکن وہ گھر سکون کے گھر نہیں رہے کہ لوٹ کر اور پلٹ کر انسان وہاں جانا چاہے اولم یتفکروفی انفسم کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقررہ مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں کانو اشد منہم قوتوں و اثار الارض و عمروها اکثر مما عمروها و جاعتهم رسولهم بالبینات فما کان اللہ لیذلمہم ولیکن کانو انفسہم يذلمون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 بہت کھیتی باڑی کی بہت مائننگ کی بڑی نہریں انہوں نے کھودی اس کے اندر نہریں جاری کیں بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے کے لیے زمین کو کھودا تاکہ بنیاد ڈالی جا سکے مراد کیا ہے مادی ترقی تو خوب کی اور اس لیے مادی ترقی کی کہ ہم بہت خوش رہیں گے لیکن خوشی ملی نہیں خوشی تو اس جگہ تھی کہ جہاں یہ خود پہنچ نہ پائے رسول لے کر آتے ہیں خوشیوں کا نسخہ تو پتہ یہ چلا کہ خوش رہنے کے لیے نہ صرف مادی ترقی بلکہ روحانی اخلاقی ترقی بھی بہت ضروری ہے اور یہ صرف وہی کے ذریعے سے ہی ہم تک یہ بات پہنچ سکتی ہے کہ ہم واقعی اپنی کوالٹی اف لائف کو کیسے بہتر کریں تم مکان آق و تلین بے آیات اللہ و کانو بے حا یس آخر جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا لایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یا من الحیات دنیا تو آج بھی آپ دیکھیں کتنی ساری مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں اینڈرون کا کیس آپ نے پڑا ہوگا اتنی بڑی کمپنی تھی اتنے ہائیلی پیڈ اس کے امپلائیز تھے اتنی اتنی ان کی تنخواہیں تھیں اس کے باوجود کیا کچھ انہوں نے غبن کیا کتنی انہوں نے بےمانیاں کی مزید پیسہ حاصل کرنے کے لیے تنخواہیں ان کی ملینز آف ڈالرز یہ کہ دو چار ہزار کما رہے تھے لیکن اس کے باوجود بےمانی انہوں نے کی اور انجام کیا ہوا پڑا ہوگا آپ نے کتنوں نے تو خودکشی کر لی اس میں سے یہ ہے نا نقصان ان کا اور جو بھی اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا تو پھر اس کا انجام کار تو یہ ہونا ہے کہ وہ دنیا کی بھی اصل خوشیوں سے محروم ہی رہے گا اللہ ہو یا ابدا الخل سما یو ہو اللہ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے وہی وہ اس کا اعادہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن مجرم مایوس ہو کر رہ جائیں گے مجرم کیوں کیا جرم تھا ان کا اللہ کو حاکم ماننے کے بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے خود اپنی ذات کا مالک اپنے آپ کو سمجھ لیا یہ ان کا جرم تھا ولم یق اللہ من شرکا اہم شفا و بے اہم کافرین ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے جس روز وہ سات برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں اور فرہاں رکھے جائیں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے اب یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے کفر کی اور ایمان کی ہر وہ چیز جو انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکال دے اللہ کی محبت نکال دے اور انسان اس چیز کے اندر ایسا گم ہو جائے کہ باقی وہ آخرت کو بھول جائے رب کو بھول جائے تو وہی چیز دراصل اس کی معبود ہے اگر دولت میں اتنا گم ہو گئے کہ بس اب اٹھتے بیٹھتے پیسے ہی کا خیال ہے کہاں سے کمائیں اور کہاں خرچ کریں تو دولت معبود ہے ہندو تو لکشمی دیوی کو پوچھتے ہیں مسلمانوں نے کہا کہ کیوں ہم دیوی دیوتا کی پوجا کیوں کریں کیوں نہ ڈائریکٹ ہم دولت ہی کو پوجنے لگ جائیں حلال سے آئے حرام سے آئے کیسے بھی آئے بس آ جائے تو اب کیا ہے یہ دولت معبود ہے جیسے حدیث میں آتے تایے ابدو دینار ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ تو اپنے اپنے معبود ہمیں خود تلاش کرنے کے کی وہ کیا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ایک دفعہ ہم اپنا مابوت تلاش کر لیں تو پھر اس کو توڑنا بھی آسان ہوگا جو نظروں سے نظر آنے والے بت ہوتے ہیں دیوی دیوتا ان کو توڑ دینا تو بہت آسان ہے لیکن وہ دیوی دیوتا وہ محبتوں کے بت وہ خواہشات کے بت جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں ان کو تلاش کرنا بھی بڑا مشکل ہے چھپے ہوئے شرکوں اور ان سے نجات حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہے سبحان اللہ ہی نہ تم سون ہی نہ بس تصویر کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے اور تصویر کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر زہر کا وقت آتا ہے یہاں پر مختلف اوقات بتائے جا رہے ہیں جس میں کہ تصویح کرنی ہے مختلف اوقات آپ دیکھیے یہ کیا ہوتے ہیں سورج نکلنے کا وقت سورج غروب ہونے کا وقت دن اور رات میں جب روشنی کی کمی اور زیادتی ہوتی ہے تو یہ روشنی کی کمی اور زیادتی یہ بھی ہمارے موڈز پر اثر ڈالتی ہے آپ دیکھیے بہت برائٹ لائٹ ہوگی اس میں آپ کا موڈ ڈفرینٹ ہوگا لیمپ کی روشنی ہوگی اس میں آپ کا موڈ ڈفرینٹ ہوگا ہوتا ہے نا تو یہ روشنی کس اینگل سے ہم پہ پڑ رہی ہے اور کتنی روشنی ہم پہ پڑ رہی ہے اس کا بھی اثر ہماری نفسیات کے اوپر ہمارے جذبات پر ہوتا ہے اور یہ مختلف اوقات جو بتائے گئے کسی میں ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں کبھی ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے کبھی ہم تازہ دم ہوتے ہیں یہی دن رات کا چکر ہے اس میں خوشی اور غم کے مختلف شیڈس ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں تو ہر طرح کی مصروفیت میں اور ہر طرح کے بدلتے حالات میں اوقات کے اندر چاہے ہم فارغ ہوں چاہے مصروف اپنے رب کو یاد رکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جذبات ہم پر چھا جائیں اوور ویل کر جائیں ہم کو اور ہم اس دنیا ہی کے گرویدا ہو کے رہ جائیں تو یہ شارٹ بریکس ہیں جو اللہ ہمیں دے دیتا ہے کہ ذرا تم فرصت حاصل کر لو اپنی دنیا کے معمولات سے اپنے رب کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ جب تم کو خیال آئے گا کہ تم کتنے عظیم رب کے سامنے کھڑے ہو اور ایک دن قیامت آنی ہے اور تمہیں پھر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے تو دنیا بہت چھوٹی ہو جائے گی اور جب دنیا چھوٹی ہوگی تو دنیا کے مسائل پریشانیاں بھی بالکل چھوٹی ہو جائیں گی پھر ٹینشن نام کی چیز نہیں بچے گی حقیقت ہے کہ نماز سے اچھی ایکسرسائز اور کوئی نہیں ہے آج کل یوگا پرسکرائب کیا جاتا ہے کہ آپ یوگا کیجئے تو آپ ریلیکس ہوں گے تو جو اس طرح پانچ وقت واقعی روح کے ساتھ نماز پڑھے شعور کے ساتھ نماز پڑھے پھر دیکھیں اس کے مسلز اس کا دماغ ہر چیز کس قدر ریلیکس ہو جائے گی تو نمازی کی زندگی میں ٹینشن نام کی چیز نہیں ہوتی ٹینشن آتا ہے ہم انسان ہیں لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جا کے اور جب سجدہ کرتے ہیں اللہ کے قدموں میں لگتا ہے کہ اپنی ساری پریشانیاں سارے مسائل سارے گٹھڑ جو ہم نے اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہیں یہ ہی سارے بوجھ ہم نے اللہ کے قدموں میں ڈال دیے کہ اللہ اب تو سنبھال اللہ تیرا کام اور دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹے تو بہت بڑی رحمت ہے نماز کاش کے ہم سمجھیں شارٹ اللہ ہمیں دیتا ہے نئے سرے سے انسان کے اندر تازگی نئے سرے سے زندگی آ جاتی ہے کرالی کا تخرجون وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے اسی طرح تم لوگ بھی یعنی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے اس کی نشانیوں میں سے ہے اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویا یعنی جوڑے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں ازواج کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ضمیر یہاں پر خاص طور پہ مونس کی آئی ہے یعنی اشارہ ہے کہ تمہاری بیویوں میں تمہارے لیے سکون رکھ دیا ہے آج بھی جو کچھ ریسرچ کی گئی ہے سائیکالوجی کی فیلڈ میں انہوں نے بتایا ہے کہ عورت اور مرد ساتھ رہتے تو ہیں ایک ہے لیونگ ٹوگیدر بغیر شادی کیے اور ساتھ رہنا اور ایک ہوتا ہے نکاح کے بندھن میں بند کر اور پھر ساتھ زندگی گزارنا تو جو انہوں نے سروے کیا اس سے یہ پتا چلا کہ جو باقاعدہ نکاح کر کے ساتھ رہتے ہیں ان کی زندگیاں بہت پرسکون ہوتی ہیں اور ان کے ہاں نفسیاتی بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں جسمانی بیماریاں کم ہوتی ہیں اور ایسے مردوں کی زندگیاں بھی زیادہ طویل ہوتی ہیں جو ایک شادی شدہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں یہ غیر شادی شدہ زندگی میں نہیں ہیں یعنی کہ جسٹ لیونگ ٹوگیدر کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی اس میں سکون بھی نہیں ہوتا نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں ٹینشنز بھی ہوتے ہیں اور اور بھی کئی اس کے نقصانات ہیں تو یہاں نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد ساتھ رہنے کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں اگر ہم کسی سے بھی دنیا میں پوچھیں کہ شادی کا کیا مقصد ہے کوئی کہے گا اس لیے کہ بچے ہوں کوئی, کوئی اور بات بتائے گا کوئی اور بات بتائے گا آپ یہاں قرآن کو دیکھیں قرآن نے کس قدر رومانٹک تصور ہم کو دیا ہے بہت ہی خوبصورت تصور دیا ہے کہ شادی اس لیے کرو تاکہ کمپینین شپ ہو تم کو کوئی ساتھی میسر آئے اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت رشتہ بنایا ہے سب سے اچھا افیئر شادی کے بعد ہوتا ہے نہ اماں کا خوف نہ پکڑے جانے کا اندیشہ نہ یہ کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا آپ بالکل سب کی نظروں کے سامنے اپنی میاں کے ساتھ بیٹھیں اور ہنسیں اور بولیں اور باتیں کریں اس میں اللہ بھی خوش اور اماں بھی خوش اور آپ بھی خوش تو کاش کہ ہم کو یہ بتایا جائے کہ اصل لو افیر تو ہوتا شادی کے بعد ہے جب یہ کہہ دیا کہ شادی کے بعد تو لگتا ہے کہ زندگی ختم لوگ پوچھتے ہیں از دیر لائف آفٹر میرج جیسے لائف آفٹر ڈیتھ کی طرح نہیں پوچھتے تو ہاں بالکل دیر از لائف آفٹر میرج کیوں نہیں ہے زندگی اور اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ کوئی حد نہیں تو شادی کا مقصد بتایا گیا تاکہ تم سکون پاؤ اور کس کے پاس سکون پاؤ الیہا عورت کے پاس بیوی بی کے پاس کس قدر یہاں دیکھیے کہ عورت کی عزت افزائی کی جا رہی ہے کہ سکون جیسی قیمتی چیز جس کی آج ہر ایک کو تلاش ہے کسی بازار میں لیکن نہیں ملتی پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی یہ انمول خزانہ اللہ نے بیوی بی کے پاس رکھوا دیا اب اگر کوئی مرد بیوی بی کو تنگ کرتا ہے بیوی بی کو ستاتا ہے تو وہ اپنا ہی سکون برباد کر رہا ہے بیویوں کو تنگ کر کے مرد بھی کبھی پرسکون رہ نہیں سکتے اور جو خود سکون سے رہنا چاہتا ہے اس کو چاہیے بیوی کو خوش رکھے اس کے حقوق ادا کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر خیرکم و کم لِ آہلی و ان خیر کم سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ساری نعمتیں ان کو دیں جنت میں رکھا کیا نہیں تھا لیکن اللہ جس نے کہ پیدا کیا اللہ جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کی ایک اور بھی ضرورت ہے اور وہ ہے کمپنی کمپینین شپ اس کمپینین شپ کے لیے اللہ چاہتا تو ایک اور مرد بنا دیتا اکوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں نا اللہ اکوالٹی رکھ سکتا تھا اللہ سارے مرد بنا دیتا مرد مردوں سے شادی کرتے اب سوچیں گے گھروں کا حال ہوتا لڑ لڑ کے طلاقیں ہی طلاقیں ہوتی ہی چاروں طرف اور جو گھروں کے حلیے ہوتے وہ تو بس بیان سے باہر ہیں بڑا کرم اللہ کا کہ اللہ نے ایک اور مرد نہیں بنایا آدم علیہ السلام کے لیے بلکہ عورت پرفیکٹ کمپلیمنٹ پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے کمپلیمنٹ بنایا کہ سکون ہی اس کے اندر ہے پہلا رشتہ جو ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان قائم ہوا ماں بیٹے کا رشتہ نہیں تھا آقا اور کنیز کا رشتہ نہیں تھا بلکہ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا بنیادی رشتہ ہے کسی بھی معاشرے کا انتہائی خوبصورت رشتہ ہے اور اسلام نے بہت سے احکامات صرف اس رشتے کی حفاظت کے لیے دیے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ مصیبت ہے کنسٹرکشن ہے ہمارے لیے زینت نہ دکھاؤ اور یہ کرو اور پردہ کرو اور فلاں اور فلاں اور جو بھی طلاق کے اور نکاح کے احکامات ہیں اور جو ذنا کی سزا کیوں کیوں اتنی سخت سزا رکھی گئی ہے زنا کی پردے کے احکامات کیوں دیے گئے ہیں صرف اور صرف اس رشتے کی حفاظت کے لیے کہ یہ بنیادی یونٹ خاندان یہ محفوظ رہ سکے اس کے اندر خرابی نہ آئے اس کے اندر کہیں سے بگاڑ نہ آئے تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام قوانین ہم کو دیے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے شام کو اب آپ دیکھیں نا جب اتنا بنیادی رشتہ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کو چین آ جائے میاں بیوی بی کو خوش دیکھ کر تو شام کو شیطان اپنا دربار لگاتا ہے اور سارے اس کے چیلے چانٹے آتے ہیں اور سب اس کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کام کروا دیا آج ہم نے فلاں گناہ کروا دیا وہ کسی سے خوش نہیں ہوتا اتنے میں ایک آ کر اس سے کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں لڑائی کروا دی اس کو اٹھا کر وہ گلے سے لگا لیتا ہے اور تاج پہنا دیتا ہے اس کو تو ہمیں اس رشتے کی بہت حفاظت کرنی ہے اپنایت ہونی چاہیے اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ جب تک ہم شوہر کے گھر والوں کا خیال نہ کریں یہ رشتہ پائیدار مضبوط نہیں ہو سکتا اور جب تک شوہر اپنی بیوی کے گھر والوں کا خیال نہ کرے یہ رشتہ پائیدار اور مضبوط ہو نہیں سکتا تو اس طرح دو خاندانوں کا میل ہے جو اس کے اندر ہو جاتا ہے عزت کرنی ہے دوسرے کی دکھ درد میں دوسرے کا ساتھ دینا ہے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی مبدت و رہما کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے پیدا کر دی تمہارے درمیان محبت اور رحمت بعض دفعہ بیویاں یوں کہتی ہیں کہ ہم اتنی خوبصورت ہیں یا ہم اتنی سلیقے مند ہیں میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اس لیے میرا ہسبینڈ مجھ کو اتنا چاہتا ہے یا ہم کھانا اتنا اچھا پکاتی ہیں تو اس لیے شوہر اتنی محبت کرتا ہے ہماری غلط فہمی ہے ہرگز نہیں اگر حسن سے محبت ہوتی تو مجھے بتائیں پرنسس ڈائنا میں کیا کمی تھی حسن کی تو اس کے میاں نے کیوں نہ محبت کی اس سے یہ صرف اور صرف اللہ کی دین ہے اور چونکہ ایک بیوی کو شوہر کی محبت بہت قیمتی لگتی ہے بڑا قیمتی خزانہ ہوتی ہے تو بعض دفعہ بیویاں اللہ کی نا فرمانی کرتی ہیں ہمارے ہسبینڈ ناراض نہ ہو جائیں تو یاد رکھیں کہ ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ ان کا میاں ان سے محبت کرتا ہے یہ اللہ نے چیز ڈالی ہے کام کیا ہے اللہ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کر دیں اللہ سب کو راضی کر دے گا اللہ شوہر کے دل میں محبت بھی ڈال دے گا اور محبت بہرحال گاڈ گفٹیڈ چیز ہے اللہ کی طرف سے ہم پیدا کر نہیں سکتے ہم زبردستی کسی سے محبت کر نہیں سکتے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شادی میں محبت ضرور ہو لیکن جو چیز ہمارے قابو میں ہے جو ہمارے بس میں ہے وہ کیا ہے رحمت کہ ہم عزت کریں دوسرے کی یہ میں اور آپ کو ضرور کر سکتے ہیں بہت بھی محبتوں لو میرجز ہوتی ہیں لیکن جب آپس میں عزت نہیں کرتے ایک دوسرے کی بدتمیزی کرتے ہیں وہ اپنائیت میں اور بے تکلفی میں آ کر بدتمیزی پر ہوتا رہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ محبت بھی ختم ہو جاتی ہے محبت نہ ہو اور اگر عزت کی جائے دوسرے کی شوہر بیوی کی عزت کرے اور بیوی شوہر کی عزت کرے تو یہ عزت جو ہے وہ رفتہ رفتہ محبت میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب کفار سے کوئی بات سنتا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تو میں ختیجہ سے کہتا رضی اللہ عنہا وہ میری ہمت بندھاتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جایا کرتی تھی اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو ختیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا ہو اب ہسبینڈ آتے ہیں مثال کے طور پہ گھر اب وہ آتے ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اب اگر مرد ہوتا انہوں نے مرد سے شادی کی ہوتی مر تو فورن ٹائر ٹھیک کرنے چلا جاتا میاں کو گھر میں لیکن نہیں بیوی کیا کرتی ہے بیوی ٹائر ٹھیک نہیں کر سکتی گاڑی کا خیال نہیں کر سکتی وہ گاڑی والے کا خیال کرتی ہے پھر ان کو بٹھاتے ہم کہتے ہیں اچھا ٹھہرے ہیں کیا ہو گیا آپ کے ساتھ چلے میں چائے بنا کے لا دیتی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں معمولی معمولی چیزیں تو پرابلم تو حل نہیں کر سکتے لیکن جس پر وہ مسئلہ پڑا ہوتا اس کا تو بیوی خیال کر لیتی ہے حضرت ختیجہ مکے کے ماحول کو نہ تبدیل کر لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دیا کرتی تھیں ان کو ریلیکس کر دیا کرتی تھیں تو بیویوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں سکون کا باعث ہوں پینک بٹن بن کے نہ رہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر پینک مچا دینا میاں کی شکل نہیں دیکھی کہ شکایتوں کے تو بچوں نے یہ کیا نوکروں نے یہ کیا تمہاری امی نے یہ کیا تمہارے ابا نے یہ کیا تو وہ تو پریشان ہی رہے گا نا اور سسرالوں کے ساتھ ہے ہی ہمارا معاملہ کچھ ایسا بیس سال 25 سال تیس سال بھی ہم اس خاندان میں رہتی ہیں تو ہم ان کو اپنا نہیں پاتی ہم کہتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں ہم ایسے ہیں مراد کیا ہے کہ ہم اچھے ہیں ہمارا محکمہ بہت بہتر ہے اور یہ لوگ اس طرح کے ہیں بچے ہوتے ہیں اگر بچے خوبصورت ہیں تو ہم کہتے ہیں بالکل ماموں پہ چلے گئے اور اگر رنگ کالا ہو گیا ہم کہتے ہیں پپی کا سر آ گیا مزاج اچھا ہے ہم کہتے ہیں دیکھو بالکل نانی نہیں لگتا اور غصے کا تیز ہے کہتے ہیں بنا بنایا دادی ہے تو ہمیں سوچنا ہے بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ اگر سسرال نہ ہوتی تو اپنے بچوں کے عیبوں کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہراتے ہیں تو دیکھیں نا ہسبینڈ کو یہ باتیں اچھی تو نہیں لگ سکتی اگر ہم سکون چاہتے ہیں اس گھر میں سکون کہاں سے آئے گا کہ جس شخص کی ہم بیوی ہیں اسی کی ماں اسی کے باپ اسی کی بہنوں کی برائیاں ہوتی رہتی ہیں ہر ایک کے گھر میں جگہ ہے شوہر کے ماں باپ کی شوہر کے بہن بھائیوں کی جگہ نہیں ہے اور کس طرح وہ بیوی خوش رہ سکتی ہے جو دیکھے کہ میرا شوہر میرے امی ابو کی عزت نہیں کرتا ہر ایک کی میرے گھر میں جگہ ہے سب آتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں میرے امی ابو نہیں آ سکتے سب کی عزت ہوتی ہے میرے والدین کی عزت نہیں تو سکون کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کو سوچنی ہیں اور افسوس کی بات کیا ہے کہ عورت ہی سکون برباد بات کرنے والی ہے آپ آزما کے دیکھ لیجے کہ جتنی عورت کو عورت سے شکایت ہوتی ہے عورت کو مردوں سے نہیں ہوتی ساس سے شکایت ہوگی بہو سے شکایت ہوگی نند سے شکایت ہوگی کم ہی سسر سے یا دیور سے یا دامات سے شکایتیں ہوتی ہیں تو ہم عورتوں کو بہت میچور ہونے کی ضرورت ہے وہ من آیات ہی خلقص سماواتی ول ارد اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے اب دیکھیں جو مختلف رنگوں کا ذکر کیا گیا اور زبانوں کا دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت تین ہزار زبانیں تو ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں 3000 تھاؤزنڈ لینگویجز ختم ہو گئی ہیں مٹ گئی ہیں اور اس وقت دنیا میں ایک ہزار سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں اور اس میں ڈائلیکٹس کی ہم بات نہیں کر رہے انگلش تو ایک زبان ہے ایک لینگویج ہے اس کے چوبیس ڈائلیکٹس ہیں چوبیس طرح سے یہ الگ الگ طرح بولی جاتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے ورائٹی رکھی ہے اپنی تخلیق کے اندر اسی طرح لوگوں کے رنگ ہیں کوئی بالکل کالا ہے سیاہ کی طرح اور کوئی پیلے سے رنگ کا ہے یلو ریسز کہا جاتا ہے جن کو کچھ بے انتہا گورے ہیں کچھ گندمی رنگ کے ہیں ویٹ کمپلیگیشن لیکن امیزنگ چیز آپ دیکھیں ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمارا بیس بنایا ہے اسکن کا کہ اس کے اوپر ہم جو بھی رنگ پہننے لگتا ہے کتنا اچھا ہے اگر لال رنگ کی ہماری اسکن ہوتی یا گلابی رنگ کی ہوتی یا بالکل آپ سوچیں نیلے رنگ کی ہوتی تو کتنے کلرز ہیں جو میں اور آپ پہن نہ سکتے تو پرفیکٹ اللہ نے بیس رکھا اور رنگوں کا اختلاف یہ کوئی اعلیٰ یا گھٹیا ہونے کے لیے نہیں ہے ویرائٹی ہے کتنی رنگا رنگی ہے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں رکھی ہے منوٹنی نہیں ہے اللہ کی تخلیق میں بہت وسط ہے منام و کم بل نہاری وبت ہی اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ سنتے ہیں اب رات اور دن رات اور دن ایک جیسے تو نہیں ہیں کالا اور سفید بھی ایک جیسے نہیں ہیں عورت اور مرد بھی ایک جیسے نہیں ہیں سب مختلف ہیں مختلف ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپس میں ڈفرینسز اور اختلافات شروع کر دیے جائیں ڈیفرنٹ ہونا کوئی بات نہیں ڈفرینسز ہونا یہ چیز اچھی نہیں ہے جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اپنی جگہ رہ کر اپنا اپنا فرض پورا کریں رات اپنی جگہ فائدہ مند ہے دن اپنی جگہ عورت اپنی جگہ فائدے مند ہے مرد اپنی جگہ اگر رات دن بننے کی کوشش کرے یا چاند اگر سورج بننے کی کوشش کرے تباہی پیدا ہو جائے اور ہم دیکھ رہے ہیں آج جب عورت مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے تو فسادی فساد ہے دنیا میں وہ آیاتِ من آیاتی یوریکمل برقا خوفوں لا فضا لے کلا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 کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل گے و لہ منفاتی ول ارد کل قانتون آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے وہ تمہیں تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال اور دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے آپس میں اپنے ہم سروں سے ڈرتے ہو اسی طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اب یہاں دنیا میں طبقاتی فرق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کچھ تمہارے غلام ہیں اور تم جو ہو مالک کی حیثیت رکھتے ہو تم کتنا بھی اچھا سلوک کرو اپنے نوکروں کے ساتھ لیکن ایسا تو نہیں کرتے کہ تم بالکل ہی برابری پر ان کو لے آؤ اپنی جائیداد میں اپنے گھر میں ان کو برابر کا شریک کر لو تو جب مخلوق اور مخلوق کے اندر اتنا فرق ہے کہ وہ آپس میں شیر نہیں کرتے برابر کا تو خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہوگا آخر اللہ اپنی کائنات اور اپنی بادشاہت اور اپنے اختیارات میں مخلوق کو کیوں شامل کرے ہم اپنے نوکروں سے نہیں ڈرتے تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے ڈرے گا اور تم نے سوچ لے کچھ ایسے سفارشی ہیں کہ جو اللہ کے اوپر دباؤ ڈال کر اور زبردستی اللہ سے اپنی بات منوا لیں گے اور اللہ ان کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا کیسے تم نے یہ سوچا ہو نہیں سکتا بھلے طبا اللہ غلام بےغیر من اللہ وما الحمرین مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل رہے ہیں اور کون شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بٹکا دیا ہو ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کے سمت میں جما دو قائم ہو جا اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی یہی بالکل راست اور درست دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت بنائی اور جس نے فطرت بنائی اسی نے دین بنایا اسلام دین فطرت ہے ہمارے لیے ٹیلر میڈ ہے مرد کی فطرت کے مطابق اس پر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں عورت کی فطرت کے مطابق عورت پر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں قرآن تو ریڈنڈنٹ یا ناوز باللہ بیکار اس وقت ہو آؤٹ ڈیٹڈ آؤٹ موڈڈ اس وقت ہو کہ جب عورت کی فطرت بدل جائے مرد کی فطرت بدل جائے اور بدل نہیں سکتی ہم اپنے جینٹک میک اپ چینج نہیں کر سکتے اپنی جینز کے اندر ہم کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں تو جو ہماری جینز کے اندر انگرین چیزیں ہیں اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ عورت ہوتے ہوئے یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ اس قرآن کے اندر تبدیلی کرو یا مرد ہوتے ہوئے یہ تقاضہ کیا جائے کہ قرآن میں تبدیلی کرو اپنی فطرت ہم نہیں بدل سکتے لیکن جب ہم زبردستی پرورٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو برے ماحول کی وجہ سے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت پر قائم نہیں رہتا اور پھر کیا کچھ خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں منیبین علی و تقوہ وقیم الصلاۃ ولا و من المشرقین قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ ان مشرقین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں کلو حزبم بما لدی ہم ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے دین میں تفریق کس طرح سے ہوتی ہے کہ دین کے کل کو لینے کے بجائے کل تعلیمات کو لینے کے بجائے بس اپنی پسند کا ایک حصہ اس میں سے اٹھا لیا جائے مثال کے طور پہ اگر کسی کو قتال کی اہمیت کا اندازہ ہے تو وہ قرآن کی ساری دعوت کو صرف قتال کے گرد گھما دے کسی کو انسانی ہمدردی کا شوق ہے فلنتھراپسٹ کام کرتا ہے باقی سب چیزوں کو چھوڑ کر بس وہ قرآن میں سے صرف وہی حصہ نکال لے اور ساری اسلام کو کہے کہ بس کل اسلام یہی ہے کہ انسانوں کو خوش رکھو تم کسی کا دل نہ دکھاؤ اور انسانیت کی خدمت کرو اور اس کے علاوہ پھر باقی تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دے کہ نہ نماز کی ضرورت ہے اور نہ حجاب کی ضرورت ہے اور نہ حج اور نہ قربانی بس کرنے کا کام تو صرف یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے یا یہ کہا جائے کہ بس صرف قطال سبیل اللہ کی ضرورت ہے باقی سب بیکار جو قرآن پڑھ رہے ہیں جو قرآن پڑھا رہے ہیں جو معاشرے کے دبے بے طبقات کا خیال کر رہے ہیں یہ سب بزدل لوگ ہیں نکمے لوگ ہیں بے لوگ ہیں اصل مسلمان تو صرف ہم ہی ہیں یہ آج ہم مسلمان امت کا حال دیکھ رہے ہیں کسی نے صرف ذکر کی اہمیت نکال لی کہ بس کمروں کے اندر بیٹھ جاؤ بند ہو کر بس اللہ اللہ کرتے رہو باقی دنیا جو کرتی ہے کرنے دو امر بال معروف نہیں انل منکر کو بالکل چھوڑ دیا اور کہا کہ بس اللہ کی یاد کافی ہے ولا ذکر اللہ ہی اکبر اور باقی جو اللہ کے احکام ہیں کہ نہیں تم کو لوگوں کو روکنا ہے برائیوں سے نیکیوں کا حکم دینا ہے وہ انہوں نے زندگی سے بالکل نکال دیا تو زندگیاں سائیڈڈ ہو گئیںلوزن جس کے پاس جو ہے وہ اس کو بہت بڑی فضیلت سمجھتا ہے سمجھتا ہے کہ صرف ہم ہی ٹھیک ہیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہود جو ہیں وہ 71 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور عیسائی جو ہیں وہ 72 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور مسلمان 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے 73 سیکٹس ان کے بن جائیں گے اور وہ سب جہنم میں جانے والے ہوں گے سوائے ایک گروہ کے تو جو پوچھا گیا کہ وہ ناجی گروہ کون ہوگا آپ نے فرمایا ماں انا علیہ ہی صحابی وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ آخری یہ کیا وجہ ہے کہ جو دکھی انسانیت کی خدمت کرے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اور پردہ نہیں کر سکتا یا جو پردہ کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے کیا وہ دکھی انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتا کیوں ہمارا جسم بھی تو ہے سارے سسٹمس ہمارے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں ہم سانس بھی اسی وقت لے رہے ہیں بول بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں اور ہمارا جو نظام ہے ہاضمے کا وہ بھی کام کر رہا ہے ہمارا خون کا نظام بھی کام کر رہا ہے تمام سسٹمز ایک ساتھ چل رہے ہیں نا تو ہم زندہ ہیں تو اگر ہم مسلمان امت کو زندگی دینا چاہتے ہیں تو تمام سسٹمز کو انکاپریٹ ہمیں کرنا ہوگا ہم کو ہر ایک کی عزت کرنی ہے جو جو کام کر رہا ہے تو سب ساتھ چلیں گے ان سب کاموں کو لے کر یقینا ہم سارے کام ساتھ کر سکتے ہیں اللہ کے بندے بھی بن سکتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت بھی کر سکتے ہیں ہم دنیا کا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں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 تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی نا شکری کریں اچھا مزے کر لو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی صنعت اور دلیل ان پر نازل کی ہے تو شہادت دیتی ہو شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکہ یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کو شادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں فعتی ذلقربا حق کاسک وبن ذالقہ خیرین یور و بس اے مومنو رشتے داروں کو اس کا حق دے دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں آپ دیکھیں یہ ہے نا قرآن کی خوبصورتی ایک ویل سنکرنائز سسٹم کی طرح ایک صحت مند جسم کی طرح قرآن ہمیں کام کرنا سکھاتا ہے نماز بھی پڑھو دین کا کام بھی کرو لیکن یہ نہ ہو کہ اپنی عبادت کے خول میں تم ایسے بند ہو کر بیٹھ جاؤ کہ تم معاشرے کے حالات کی طرف سے بے حص ہو جاؤ نہیں مسکین کو رشتہ دار کو سب کا اس کا تم حق دے دو یہ سب عبادت ہے یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں وہ اولا اکم المفل اور وہی فلاح پانے والے ہیں تو کیا کرنا ہے ہمیں ہم اپنا اپنا فرض ادا کریں فلاح ہو جائے گی میرے پر کیا ذمہ داری ہے میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں اسلام دینے والا مزاج بناتا ہے لینے والا مزاج نہیں بناتا کہیں آپ نے اسلام میں اس قرآن میں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ اپنا حق لے لو عورت سے یہ نہیں کہا کہ مہر لے لو کسی سے یہ نہیں کہا زکوات جن کو زکوات دینی چاہیے کہ تم زکات لے لو بلکہ دینے والا مزاج مرد سے کہا مہر دو پیسے والوں سے کہا زکوات دو اور ریسورسز والوں سے جن کے پاس وسائل اور ذرائع ہیں ان سے کہا کہ تم دو مسکینوں کو یتیموں کو اور رشتہ داروں کو اسلام کا مزاج دینے والا ہے آج ہم حقوق کی جنگ تو بہت دیکھ رہے ہیں نعرے ہی نعرے ہیں کہ اپنے حقوق ہمیں چاہیے اپنے حقوق ہمیں منوانے ہیں ہم زبردستی اپنا حق لیں گے لیکن جب حق دینے والا نہیں ہوگا تو ہم حق لیں گے کہاں سے تو ہم اسلام والا مزاج چاہیے کہ مزاج ایک دفعہ دینے والا بن جائے سب کو ان کے حق مل جائیں گے دینے والا دینا ہی نہ چاہے تو لینے والے نعرے لگاتے رہیں ڈیمانسٹریشنس کرتے رہیں حق نہیں ملے گا وہاں آتے یربو افی اموال نا صف یربو ایند اللہ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا وہ ماں آتی تم ان زکات اور جو زکات تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں اب یہاں پر ربا کا ذکر ہے ربا کے لفظی معنی ہوتے ہیں بڑھوتری انکریز کچھ کا خیال ہے کہ یہ ربا وہی ربا ہے جس کو کہ کہا جاتا ہے اور یہاں سورہ روم جو کہ مکی صورت ہے اس میں ابتدائی طور پہ اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا گیا تاکہ لوگوں کے ذہن تیار ہو جائیں کہ آئندہ سود حرام ہونے والا ہے ایک تو یہ خیال ہے لیکن جو پچھلا کانٹیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں کہ دینے کی بات آئی رشتہ داروں کو یتیموں کو غریبوں کو دے دو اس کانٹیکسٹ میں اس سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ یہاں ربن سے مراد ربا نہیں ہے بلکہ وہ تحفے ہیں جو اس نیت سے دیے جائیں کہ لینے والا بعد میں اس سے زیادہ واپس کرے گا جہاں تک تحفوں کا تعلق ہے اسلام میں تحفہ لینے دینے کو بہت پسند کیا گیا ہے تحفے میں اصل اہمیت جذبے کی ہوتی ہے کہ کس جذبے کے تحت تحفہ دیا جا رہا ہے حدیث میں آتا ہے ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرو آپس میں محبت پیدا ہوگی اور دلوں کی قدورت جاتی رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے تحفے میں کوئی بکری کا ایک پایا ہی دے تو میں ضرور قبول کروں گا اور دعوت نے مجھے بکری کا پایا ہی کھلائے تو اس دعوت میں ضرور جاؤں گا یعنی تحفہ قبول کر لینا چاہیے تو دینے میں ایک تو ہوتا ہے تحفہ ہدیہ جو بہت پسندیدہ ہے ایک ہے قرضہ جو دیا جاتا ہے اور قرضے کے اندر تو یہ بات انڈرسٹ ہوتی ہے کہ وہ لوٹایا جائے گا قرض کو محبت کی خینچی کہا جاتا ہے یہ مجبوری ہوتی ہے قرضہ لینا کسی کا اور انسان خوشی خوشی قرضہ دیتا نہیں کوئی مانگ رہا ہوتا ہے تو دے دیتا ہے ایک ہوتی ہے خیرات یہ بھی دی جاتی ہے مانگنے والا جان کو لپٹ جاتا ہے جیسے فقیر ہوتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں ان کو ہم کچھ دے دیتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں آج کل جو تحفے دینے لینے کا رواج ہے وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں تحفے اب محبت اور پیار بڑھانے کا ذریعہ نہیں رہے بلکہ قرض کی طرح یہ محبت کی قینچی بن گئے ہیں اس لیے کہ قرض جس کو دیا جاتا ہے وہ اسپکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ لوٹاؤں گا کیسے ہمیں بھی توفے میں اور قرضے میں فرق کرنے کی ضرورت ہے توفہ بغیر واپسی کی توقع کے بغیر واپسی کی توقع کے دل کی خوشی کے ساتھ دیا جاتا ہے بغیر کسی موقعے کے کوئی خاص اوکیجن کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے دیے کے لیے جب آپ کا دل چاہا آپ تحفہ دے دیجیے تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں باقاعدہ تحفے مانگے بھی جاتے ہیں امید لگا کر بیٹھتے ہیں کہ اچھا فلاں موقع آئے گا تو اب فلاں فلاں ہمیں تحفہ دے گا اور نہیں دیتا تو ہم اس کی جان کو آ جاتے ہیں مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے اسے تحفے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنائیت ہے یہ نہیں یہ اپنائیت اس طرح سے نہیں ہوتی کہ انسان خیرات کی طرح تحفے مانگنے لگ جائے تحفہ کسی کا حق نہیں ہے یہ تو احسان ہے دینے والے کا ہم حق سمجھ کے تحفہ لیتے ہیں اور جب کوئی نہ دے تو پھر کتنے ناراض ہو جاتے ہیں بعض دفعہ تحفے قرص کی طرح دیے جاتے ہیں اور پھر یہ ہمارے معاشرے میں ایک بوجھ اور ایک رسم بن کر رہ گئے ہیں ایسے تحفے لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں تحفوں کے اوپر اگر توقع کے مطابق تحفہ نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں دینے والا بھی دل کی خوشی سے نہیں دیتا کہتا بولو oh, اب فلاں کی شادی اب یہ دینا پڑے گا پڑے گا کہتے ہیں نا اب اس کی برتھ ڈے آ گئی اب گفٹ دینا پڑے گا تو یہ پڑے گا نہیں ہوتا کوئی ضروری نہیں کہ ان موقع پر تحفے دیے جائیں اور نہ کسی کو توقع رکھ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ اب ہمارا فلاں خوشی کا موقع آ رہا ہے تو لہٰذا اب تحفہ کو ضرور دے گا تو تحفوں کو دل کی خوشی کے ساتھ دیجیے اوکیزن کے ساتھ بان کے مت دیجیے شادیوں میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے کس نے کیا لفافہ دیا اور کبھی آپ دیکھیں جس طرح وہ لفافے دیے جا رہے ہوتے ہیں مہمان آتے ہیں جیسے ہی مہمان آتے ہیں میزبان کی نظر پہلے ہاتھ پہ تو جاتی ہی ہے اس کے بعد پھر وہ اپنے پرس میں سے لفافہ نکالتے ہیں اب وہ دے رہے ہوتے ہیں لینے والا لے رہا ہوتا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے اس کی کیا ضرورت تھی تو جب ضرورت نہیں تھی تو پھر رہنے دیں عجیب ہی حال ہمارا ہو گیا ہے اس کے بعد جب وہ تحفے آتے وہ باقاعدہ لکھے جاتے ہیں ہم بھی یاد رکھتے ہیں ہم نے کس کی شادی میں کیا تحفہ دیا تھا اس کے بعد اپنے گھر جب کوئی شادی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں فلاں جو فلاں فلاں کا دوست ہے اس کو بلانا ہے تو کہتے ہیں کیوں اتنا دور کا رشتے دار کیا کرنا ہے بلا کر نہ پہچان ہماری کہتے کیوں اس کے تین بچوں کی شادی اٹینڈ نہیں کی ہم نے تین لفافے نہیں دیے ہم نے اب ہمارے بچوں کی شادی ہے اب ہمارا وصول کرنے کا وقت آیا ہے تو بتائیں کیا وہ تحفہ تھا اللہ کیا قبول نہ ہوا لڑتے ہیں لوگ کہ ہماری شاع نے شان تحفہ نہیں دیا اپنایت کا یا قریبی رشتے کا مقصد ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سب سے زیادہ پیسہ قریبی رشتے دار دیں گے شادی میں اور ماموں سگے ماموں سگے چچا سگی پھپی وغیرہ اگر بہت قیمتی تحفہ نہ دیں تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ان کو تو محبت ہی نہیں ہے سارے جذبات ہمارے پیسے سے تلنے لگ گئے ہیں تو بہت زیادہ ہم کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اسلام نے تحفہ دینے کا کوئی موقع مخصوص نہیں کیا جب دل چاہے دے دیں لینے والا احسان سمجھ کر لے حق سمجھ کے نہ لے اور تحفے کی قیمت اس کے پیسے سے نہیں ہوتی بلکہ ان جذبات سے ہوتی ہے کہ جن سے وہ تحفہ دیا جا رہا ہو اللہ الزی من, من, من ہو و اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے پھر وہ تم کو زندہ کرے گا کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو پاک ہے وہ اور بہت بلند اور بالا اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں راہ الفساد فل بر ول بما کسبت عید دن خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا شاید کہ وہ باز آ جائیں ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے فساد کی بات کی جا رہی ہے اور حقیقت ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا کچھ فساد ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی نوائز پولیوشن اپنی جگہ ہے مورل پولیوشن اپنی جگہ جسم بھی بیمار ہو رہے ہیں روحیں اخلاق کردار یہ بھی بیمار ہو رہے ہیں ساتھی ساتھ ہی انوائرمنٹل ساتھ. پولیوشن کتنا ہے کہ مچھلیاں سمندروں میں مر رہی ہیں اور زندگی جو ہے وہ خوشکی کے اوپر بھی نہیں پنپ پا رہی اس لیے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے سارا ایکو سسٹم ڈسٹرب کر دیا تو جو یہ فساد پچایا جا رہا ہے جس طرح چیزوں کو ضائع کیا جا رہا ہے یا جس طرح کیمیکل ویسٹ دریاؤں میں اور فضا کے اندر ڈالا جا رہا ہے کہ اوزون لیئر کے اندر سوراخ ہو گیا اور کینسر اتنا دنیا میں بڑھ گیا اور گرین ہاؤس افیکٹ ہو رہا ہے گلیشیئرس پگھل رہے ہیں اس سے پھر آپ دیکھیں طوفان اور ٹائیفونس اور یہ سائیکلونز کس طرح آ رہے ہیں یہ سارا فساد ہے تو یہ بھی اہم عبادت کا حصہ ہے کہ انسان دنیا کو ذمہ داری سے استعمال کرے اسلام مسلمانوں کو انوائرمنٹلی ریسپانسیبل بھی بناتا ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے ان سب کا تمہیں خیال رکھنا ہے ایک بھی جانور کی کوئی قسم اگر ناپید ہوتی ہے ایکسٹنکٹ ہوتی ہے انسانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں یہ کیا تم نے کیوں اس جانور کی زندگی کا خیال نہ رکھا تم تو خلیفہ بنا کر بھیجے گئے تھے تم پہ تو ذمہ داری تھی تو الٹا ظالم بن گئے تم نے اللہ کے مخلوقات پر ظلم شروع کر دیا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ الخل کو عیال اللہ تمام مخلوق اللہ کے کنبے کی مانند ہے تو ایک کتے کا بھی خیال کرنا ایک بلی کا بھی خیال کرنا یہ بھی عبادت ہے تو اسی لیے اسلام میں آپ دیکھیں درخت لگانے پر کتنا زور ہے اسراف سے بچنے پر کتنا زور ہے کہ وضو بھی کرنا ہے تو اتنا پانی لو کہ بس جو کافی ہو جائے یہ نہ ہو کہ آپ نے نل کا کھلا چھوڑ دیا اور پانی بہ رہا ہے بہ رہا ہے گٹر میں جا رہا ہے اس کا بھی سوال ہوگا اللہ کے ہاں یہ بھی عبادت کے اندر چیز آتی ہے کہ ہم پانی کتنا استعمال کرتے ہیں فعقیم وجہ لدین لِد القی میں من قبل ان يوم اللہ مرد له من اللہ يوم اذن بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دیجئے اس دین راست کی سمت میں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے اور جس نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لی فلاح کا راستہ صاف کر رہا ہے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 یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح جلا اٹھاتا ہے ان نزال کا موتا و حو کل شعین قدیر یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بارش برستی ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح یہ جو مردے ہیں زمین میں بیجوں کی طرح ڈورمنٹ پڑے ہیں یا قیامت آئے گی سب نکل کر کھڑے ہو جائیں گے حدیث آتی ہے ابو رزین اقیلی رضی اللہ ان سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی مخلوق کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا اور اس عالم میں اس کی مخلوق میں اس کی کیا کوئی نشانی ہے آپ نے فرمایا کیا تمہارے لیے ایسا کبھی نہ ہوا کہ تم اپنی قوم کی وادی پر ایسی حالت میں گزرے ہو جب کہ وہ پانی نہ برسنے کی وجہ سے سبزے سے خالی اور خشک ہو اور پھر کبھی ایسی حالت میں گزرے ہو کہ پانی برسنے کی وجہ سے وہ ہری لہ لہا رہی ہو وہ کہتے ہیں میں نے ارض کیا ہاں ایسا ہوا ہے اور میں نے یہ دونوں منظر دیکھے ہیں آپ نے فرمایا بس حیات بادل موت کو سمجھنے کے لیے یہی اللہ کی نشانی ہے اس کی مخلوق میں ایسے ہی زندہ کر دے گا اللہ مردوں کو ولاً ارسل ری اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہیں آپ تو انہیں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سرے تسلیم خم کرتے ہیں اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے زندگی کے سٹیجز کی طرف اشارہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت ہو قوت ہو صلاحیت ہو یہ سب چیزیں ہمیں قسطوں میں ملتی ہیں رفتہ رفتہ گریجولی ملتی ہیں اور واپس بھی رفتہ رفتہ جاتی ہیں وقفے وقفے سے جاتی ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جو تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے جب یہ قوتیں عروج پر ہوتی ہیں یہی ٹائم ہے انویسٹ کرنے کا اسی وقت انسان اپنے لیے آخرت کا سودا کر لے وہ یوم تقوم یق سمل مجرمون اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے مگر جو علم اور ایمان سے من کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ اللہ کے نوشتے میں تو تم روزے حشر تک پڑے رہے ہو سو so یہ وہی روز حشر ہے مگر تم جانتے نہ تھے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 یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اولا یس تخیف نقل اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے یعنی دشمن ایسا کمزور نہ پائیں کہ ان کی شور اور غغہ سے تم دب جاؤ یا ان کے بہتان سے اور افطراء پردازیوں کے مہم سے مروب ہو جاؤ ان سے امپریس ہو جاؤ یا ان کے تانوں سے یا ان کے مذاق اڑانے سے تم کم ہمت اور پست ہمت ہو جاؤ یا دھمکیوں سے اور طاقت کے مظاہروں سے کوئی ڈر جاؤ یا لالچ سے پھسل جاؤ نہیں ایسا لڑکھڑاتا ڈولتا ایمان نہیں ہونا چاہیے مومن کا مضبوط تھکا ہوا ایمان کہ کوئی دھمکی کوئی لالچ پر اس کے قدم جو ہے وہ پھسلانا سکے